روشن قوب انتیس پارے سورہ نب سے یہ پہلے رکو ہے یہ جی رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر اکیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ نو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں دور کو اٹھائیس آیتیں دو سو چوبیس کلیمات اور نو سو ننانوے حروف ہیں مکہ مکرمہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھا تو لوگوں نے رفتہ رفتہ شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اللہ کے کلام کی تقریب فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سرہ مبارکہ نازل فرما کر اس سرح مبارکہ کے ذریعے ان لوگوں کو متنوع کر دیا ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو ہرن علیہ صلاح والس کے ساتھ ان کے قوم نے اختیار کیا تھا اس رویے سے اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے حضرت نصلاۃ والسلام کی مخالفت کی تو ان مخالفین کو بھی اگر ان کے مخالفت دنیاوی زندگی میں اللہ کے مواخذے اور پکڑ سے نہیں بچا سکی تو یقیناً تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے اور اللہ کے مواخذے سے اپنے نافرمانیوں کے احتقاب کے ذریعے بچ نہیں سکو گے تبارک و تعالیٰ کے احشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہار میں حربان نہایت رحم کرنے والا ہے انا ارسل نانو بے شک ہم نے بیجا تعلق علیہ السلام کو الى قومه ان کے قوم کی طرف ان انزل قومت یہ پیغام دے کر کہ آپ ڈرائیے اپنے قوم کے لوگوں کو من قبل عذاب علیم پہلے اس سے کہ پہنچے ان کو دردناک عذاب اب وہی پیغام لے کر قال علیہ حضرت نے فرمایا یا قوم قوم اے میرے قوم کے لوگوں انی لکم بشک میں ہوں تمہارے لیے نذیر مبین کھول کے ڈر سنانے والا اور یہ تمہیں پیغام دیتا ہوں اَنِ <وَعَطِعُون> کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو اور اسی اللہ کے حکموں کے پیروی اختیار کرتے ہوئے تقوا اختیار کرو اور میرا کہہ رہا مانگو اب ہمیں کیا فائدہ ہوگا بھائی اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہی اختیار کرنے سے یا فرقی کم ہرن نے فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں سے دلگزر فرما دے گا معلوم یہی بات ہوتی ہے اس آیت سے کہ اللہ کے حکموں پر عمل پیراہ اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے بتقا جو گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں اللہ وہ معاف فرما لیتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان بندہ جب نماز کی ادائیگی کے, کے غرض سے وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو دوڑنے کے دورانیے دوران یہ میں جو پانی یہ اپنے ہاتھوں پہ ڈالتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہوں کے دھلائی ہو جاتی ہے پھر جب یہ پانی کو چہرے پہ ڈالتا ہے تو اس کے آنکھوں اور زبان کے کی گناہوں کے لیے یہ چہرہ دھونا معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ السلام نے فرمایا من جنوبی کو کیا تم اللہ کی بندگی کرو اسی کا تقوی اختیار کرو میرے اطاعت کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا موسم اور وہ تم کو محر رکھ دے گا ایک مقررہ وقت تک یعنی اللہ نے جب تک تمہارا دنیا میں رکھنا مقرر فرمایا ہے اس وقت تک تم عزت اور احترام اور راحتوں کے ساتھ رہو گے وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے جب وہ آپ لائے و خرد اس کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہوگی لو کن تم تعلمون اگر تم کچھ سمجھ رہے ہو سلاد و السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اپنے لوگوں کے سامنے یہی اللہ کے باتیں بیان کی لیکن قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ انتہائی نام مناسب رویہ اپنا رکھا جمنو علیہ صلاحت و سلام نے یقینی طور پہ اپنے تجربے سے یہ بات معلوم کر لی کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے رائے راست پہ آنے والی نہیں ہے تو اللہ تبارک بطالیہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے علیہ السلام نے دعوت دیتا رہا اپنے قوم کو لے لوں ون ہارا اور دن یعنی کوئی لمحہ میں نے ایسا نہیں رہنے دیا جس لمحے میں نے ان کو تیرے طرف دعوت نہ دی لیکن فلنگ پھر میرے بلانے نے نہیں زیادہ کیا ان کے کی لیے اللہ, فر... اللہ فرارہ مگر بھاگنا یعنی جتنا جتنا میں ان کو آپ کے طرف دیتا... دعوت دیتا رہا اتنے ہی تیزی کے ساتھ یہ مخالفت پہ اترا کر تیرے حکموں سے دور بھاگتے رہے وہ امنی کل ماد اور بے میں نے جب بھی ان کو تیرے طرف دعوت دی لتا فر اللہ تاکہ تو ان کو بخشے اور ان کے وہ معرت یا کسی کی بھی تب ممکن ہو سکتی ہے کہ جب وہ بندے اللہ کے حکموں پر عمل پیرا اختیار کریں اللہ کو مان لیں اور اللہ کی مان لے تو ان لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ چالو اسوابی فی نہیں یہ ڈھالنے لگے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بس تخشیا بہ اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے وہ اثرو اور ضد کی انہوں نے وسط اور غرور کیا استقبال بڑا غرور کرنا یعنی مکمل طور پہ ان لوگوں نے مجھ سے کنارہ اختیار کنارا پھر میں نے ان کو دعوت دار بھرمنا سمنی آلن تو لہم پھر میں نے ان کو کھول کر کے سمجھایا وہ اثر تو لہم اسرارا اور میں نے چھپکے چھپکے سے بھی ان کو راز اور نیا سے سمجھایا فکل تستا فروخت نے کہا کہ تم گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اتحاد کر لو اپنے رب سے انگانا کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے یعنی ایمان اور اتحفار کے برکت سے وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اتاط اور اللہ کی بڑائی کے ماننے سے وہ تمہاری پریشانیوں کا اظہار کر دے گا وہ چھوڑ دے گا تم پر برستا ہوا آسمان یعنی آسمان سے تم پہ پانی برسا دے گا ہر نوح علیہ سلاۃ والسلام کے اسنا فرمان قوم پر ایک وقت وہ آیا کہ وہ لوگ کہت سالی کے شکار ہو گئے اور خوشحالی کی وجہ سے وہ لوگ برسہ برس برسوں میں پریشانیوں میں اور اقتصادی کمزوریوں میں بدلاؤ ہو گئے دنوح علیہ سلاۃ نے اسے کہا کہ اگر اپنی ان پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے معافی مانگو تو بول استغفار کرو اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کر دے گا یوسلی وہ تم بے مسلح دار بارش نازل کر دے گا اور وہ بڑھا دے گا تمہارے لیے مان تمہارا وہ بنینا اور تمہارے بیٹوں کو یعنی اپرادی لحاظ سے بھی تمہیں مضبوط کر دے گا وہ اللہ لکم جنات اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے باپ لکم انہارا اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے نہرے ترجمہ کیا ہوا ہے تم کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی وخان اتوارا اور اسی نے بنایا تم کو طرح طرح سے علمتاؤ, کیا تم لوگ دیکھتے دی نہیں ہو, اللہ تباقا, کیسے بنائے اللہ نے آسمان تھے القمر فیہن اور کیسا اس نے چان کو اس آسمان میں منور روشن و جال شمس اور کیسے بنایا اس نے آس سورج کو ایک چر جلتے ہوئے چراغ کے تھوڑا واللہ اللہ من الرودی نہ باتا اور اللہ نے اگایا تم کو من الروبی زمین سے نہ بات اگانا یعنی اللہ نے تمہاری تخلیق مٹی سے کی سننا یہ سیاح پھر وہ ڈالے گا تمہیں اسی زمین میں اخراجا اور پھر وہ نکالے گا تمہیں اسی زمین سے دوبارہ نکالنا یعنی مر کر تم نے اسی زمین میں جانا ہے اور روز مشر اللہ کے حکم سے تمہارا خروج اور تمہارا نکلنا بھی اسی زمین سے ہوگا وق وقت رقم السافا اور اللہ تبارک وطالعہ نے تم لوگوں کے لیے بنائی ہے زمین اپنی دسا بچونے کے طرح لسلوقو منہا تاکہ چلو اس میں سب فادہ اس کے خوشادہ راستوں پر اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان لوگوں کے سامنے اپنی نعمتیں گن گن کے بیان فرما دی کہ یہ سارے نعمتیں میرے بندوں میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس فائدے کو سمجھ رہے ہو تو میں نے جو احکامات اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہارے عمل کے لیے نازل کی ہے ان امال پر عمل پیدا ہونے میں بھی تمہارا فائدہ ہے لہذا وہ اللہ جس نے تمہارے فائدے کے لیے یہ ظاہری اسباب پیدا فرمائے وہ اللہ تمہارے آخرت میں کیوں تمہارے لیے نقصان کے اسباب پیدا فرمائے گا جس اللہ نے دنیا میں تمہارے لیے خوشحالی کے یہ اسباب پیدا فرمائے وہی اللہ تمہارے آخرت کی زندگی کو بھی خوشحال بنانا چاہتا ہے اور وہاں کی خوشحالی ممکن ہے پیغمبروں کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے وہ اخراوانہ الحمد للہ رب العالمین بسمل کے روح روحی رباس ملد ہو سارا انتیس بارش رنح کے یہ دوسرے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 21 سے لے کر کا اختتام صورت آیت نمبر 29 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں بھی حضرہ سلاۃ وسلام کی قوم کے نفرمانیوں کا تذکرہ ہے جس پر بڑے محنت کے بعد حضرات والسلام اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ لوگ کسی طرح سے بھی ماننے والے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے بدغاف اور کہ اللہ یہ لوگ راستے سے ہٹیں گے تو دوسرے لوگ کامیابی کی طرف آئیں گے ورنہ جب تک یہ لوگ حق اور سچ کے راستے میں دیوار بن کے کھڑے رہیں گے تو نہ تو یہ خود ایمان لاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ایمان لانے کی طرف آنے دیتے ہیں اللہ تو ان کو صفائی ہستی سے ختم کر دے ہٹا دے تاکہ دوسرے بندوں کے لیے راستہ کھل جائے اللہ تبارک و تعالی نے ہرن علیہ سلاۃ کے اس دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک زبردست قسم کی بارش نازل فرما دی اسمان کی طرف سے اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے ہرن علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائیں اور جو آپ کے پیروکار ہے روایت میں آتا ہے کہ وہ بہتر یا ترہتر افراد تھے اور جو گر والے ہیں صرف وہی بچیں گے اور جو آپ کے پیروکار اور گزار نہیں ہیں وہ غرق ہوں گے اس طرح سے وہ لوگ غرق ہو گئے اور وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ والسلام کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھا رب نوح علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرا رب ان لحم بشک سونی انہوں نے میرے نافرمانی کر دی ہے وہ تباہ اور انہوں نے پیروی کی من ایسے کا لم ذد ہو ماد ہو کہ جس نے زیادہ نہ کیا ان کے لیے ان کے مال کو اور ان کے اولاد کو یعنی ان کے افراد قوت کو بھی زیادہ نہیں کیا اللہ خسارہ سے غائ کے جن کو وہ پکارتے رہے اور جن کے سامنے وہ نظر و نیاد رکھتے رہے تو یہی نظر رکھتے رکھتے رکھتے انہوں نے اپنا خسارہ تو کر دیا لیکن جن سے انہوں نے یہ امید وابستہ کر رکھی تھی انہوں نے ان کا کوئی فائدہ نہیں کیا وہ مکرو مکر اور ان لوگوں نے فرید کاری کی بڑے پیمانے پہ فرید کاری کرنی اور وہ فرید کاری جیتی روایت میں آتا ہے کہ قوم کے یہ بڑے اپنے آنے والے لوگوں کو وہ یہی سمجھایا کرتے تھے کہ بے نوح کے قریب مس جانا یہ بہت بڑے جادوگر ہے اور یہ تمہیں تمہارے دین سے دوسری طرف پیر دیں گے اور ساتھ ساتھ وہ ان کو یہ بھی وسیعت ہی کیا کرتے تھے وقات اور وہ بولا کرتے تھے لا تک ہر ہرگز نہ چھوڑیو اپنے معبودوں کو ولاب الدن اور نہ چھوڑے اد کو ولا صبا الباح کو ولا یوسا اور نہ کو یحوبا اور نہ چھوڑو يعوب کو و اور نسر کو اللہ فرماتے وَقَدْ اب كَثِيرًا اور بہکایا انہوں نے بہت ساروں کو لیکن وَلَا تذکل مینا اور زیادہ نہیں ہوا ظالموں کے لیے اللہ سوائے بھٹکنے کی کہ پیغمبر کے مخالفت کر کے ان کو بٹک نہیں ملا سوائے کومینور کے ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں نوح کے معبودوں میں سے یہاں ان معبودوں کے نام لیے گئے ہیں جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوچھنا شروع کر دیا تھا اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان بتوں کے لیے بنائے ہوئے مندر موجود تھے ہو سکتا ہے کہ جب اثروں ان کے اولاد میں جہیلیت پھیلی ہو تو انہوں نے معبودوں کے بت بنا کر پھر انہیں پوچھنا شروع کر دیا ہو وقت یہ عرب میں قبیلۂ کے شاہ بنی کلک بنی وبرا کا مبود تھا جس کا انہوں نے بو مت الجنت میں بنا رکھا تھا اور دوسرا جو بت ہے سوا یہ قبیلے حزیل کی ایک دیوی تھی اور اس کا بدھ عورت کے شکل کا بنایا گیا تھا ارب میں یمرو کے قریب رباب کے مقام پر اس کا مندر واقع تھا یہ یہوس یہ यह قبیلۂ طے کے شاخ انعم اور قبیلۂ مظہج کے بادشاخوں کا معبود تھا یہ یمن اور حجاز کے درمیان جرش کے مقام پر نصب کیا گیا تھا اور اس کے شکل انہوں نے شیر کے طرح بنائے رکھی تھی یاوق یمن کے علاقہ خمدان میں قبیلہ ہمدان کے شاخ حیوان کا معبود تھا اور اس کا تو گورے کی شکل کا تھا نثر خیمیر کے علاقے میں قبیلہ ہیمیر کے شاخ عادض الغلاح کا معبود تھا اور یہ بلخ کے مقام پر نصب کیا گیا تھا اس کی شکل گدے کی طرح تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے پوجا کے لیے جاتے ہوئے یہ کچھ نہ کچھ نظر و نیا ساتھ لے کے جاتے ہیں سفری اخراجات ادا ہے تو اس سے ان کا نقصان ہی ہوتا ہے ان بتوں نے ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو اس لیے کہ وہ فائدے دینے کے اہل ہی نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں بمبا خطی عظیم وہ جو کچھ ان کی خطاکاریاں ہیں وہ انہی انہیں کے کی بدولت و غرض کر دیے گئے فرد آگ۔ نعرہ پھر ڈالے گئے فنم لہم من دون اللہ پھر نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا انفارا کسی کو بھی مدد کر اور اللہ تبارک بطالح نے ان کی مدد اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے اپنے مدد نصرت اور استعانت اور خوشحالی کی امیدیں اللہ کے بجائے ان بدوں سے وابستہ کر رکھی تھی اور کہو علیہ السلام کہ اے میرے رب لا تضر على الارض من کافرین نہ چھوڑیے زمین پر کافروں کا دیا ایک بگر ان کا اگر تو چھوڑے گا ان کو یوز الباد تو وہ بہکائیں گے تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو ولا یلید اور وہ نہیں جنیں گے اللہ کفارا مگر بولو کہ جو بے حکمی کرنے والے منکر ہو یعنی ایک کافر کو زندہ نہ چھوڑنا ان میں کوئی اصلاح نہیں کہ باقی رکھا جائے اور جو کوئی رہے گا تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اگر جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ایسے ہی من کے حق اور ناشکر شکر پیدا ہوگی جب تک ان میں سے کوئی ایک موجود رہے گا خود تو رائے پر کیا آتا دوسری ایمانداروں کو بھی گمراہ کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے رب و فرلی ہرن علیہ السلام فواقیہ اللہ کو معاف فرما دے ودہیا اور میرے والدین کو ولیمََََ خالہ بھتیا اور جو آئے میرے اس گھر میں مومن ایماندار المؤمنین اور ایمان والے مردوں کو ولم اور ایمان والے خواتین کو ولا تزید والمین اللہ تبارہ اور نا زیادہ کرنا ظالمین کے لیے مگر بربادی کو ہرن علیہ السلام کا دل ان لوگوں نے چلائے رکھا تو ہر نوح علیہ اللہت والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے تو اپنے تقسیرات کے لیے اللہ سے معافی کے دور کی اور ساتھ ہی اپنے والدین کے لیے بھی اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی یہ نوح علیہ صلاح والسلام کے ساتھ کشتی میں آ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تقصیرات کو ان کے کوتاوں کو معاف فرما دیں اور ساتھی ہی ہرن علیہ صلاح والسلام نے پھر ان لوگوں کی بربادی کے لیے تر دعا کی یہاں پہ سورہ نو اپنے تم کو پہنچا اور اخانا الحمد للہ رب العالمی